بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ چاہا تھا اور اے محبوب تمہارے لیے تدبیریں الٹی پلٹی یہاں تک کے حق آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہوا اور انہیں ناگوار تھا